ایک اکیلا شیتان دو دو شیتان دو تین کافلا ہے ہے بار جماعت بہترین جماعت اور بارہ ہزار کا لشکر مسلمانوں کا لشکر بارہ ہزار کا ہو وہ تعداد کی کمی کی وجہ سے شکست نہیں کھائے گا بارہ ہزار مسلمان کل دنیا نے پڑا کھاتے موتا کے دو ہزار دیکھتے تقریباً دو لاکھ سا پچاس ہزار ہری پورا خان خرو جی سیفل ملوک ہوئی سی اگا وہ سیفل ملوک ہوئے سارے خبر سے ہندوستان کو دوسرا بزنس بناؤ کشمیر کے خدمت خدمت خدمت سمجھ رہے تھے پورے آپ لوگ آپ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے اچھا یہ سمجھ رہے سر د کتاب و اوڅوک تاې کس نه او راغغ شو پجار م او کس وخت وو راغلو هغه برلی او هغه سره د پاتې شوو پر ل شدارو بیالیمون پر ډیر دغا کې دو ل او کې داوه اچھا گاؤں میں وفات ہوئی ہے نا بہر کی وفات ہوئی ہے تھوڑی دیر کے پات چلے جائیں گے فاتے گھر پہ آپ معلوم ہے نا آپ کا پورا طرف نہیں ہوا جی نو تو مجھے یاد ہے نا مسجد میں آتے ہیں باقاعدہ لیکن تارا پورا نہیں ہوا اچھا اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی والد صاحب کیا کرتے آپ کے اچھا والے صاحب اچھا تو آپ لوگوں کی دینداری کیسے ہوئی اچھا کس جگہ بیٹھ کرتا تھا کہ آپ لوگوں کا تھا ایسا کرے تو کھانا نہیں تھا بتا دیتا اللہ پر تبلی والے گئی فکر مندر ہے مدرسے کے داخلہ کرے گئے مدرسے بابا شیو اخبار کے داخلے محمد علی سلیل سلیل کریم انسانوں کے اعمال کمزور ہوتے ہیں عقائد کمزور ہوتے ہیں اور تقوہ کے اللہ کے خوف کے اللہ کے تعالیٰ کے معیار سے گرتے ہیں پورا معاشرہ گرتا ہے ان کے علماء بھی گرتے ہیں ان کے مفت بھی, بھی, بھی گرتے ہیں ان کے پیر بھی گرتے ہیں ان پر اللہ صلی تعالیٰ پہ سخت حاقم لاتا ہے وہ قوانین کو بدلتے ہیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے تب بدلا پہلے اپنی اپنی زندگی سے چھوڑا راول زندگی میں کر رہے ہوتے برت رہے ہوتے تو ان کو کیسے ہم سے کوتاحی ہوتی ایک دفعہ مدسن صاحب تھے رائے ون کے مقیم تھے اب ان کی زبان بند ہو گئی تو مسلم کے مقیم ہو گئے آپ کو بہت یہ بات نہیں تھے اللہ ع مرانج الحمد اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ تھے پندرہ سولہ سال کی عمر میں ان کے پاس گئے ہیں اللہ نے ایسا بات کرنے کا سلیقہ تھا فرمایا تھا کہ ایسی محتاط ایسی جامع بات شیخ العزیز مفتی علما نہیں کر سکتے اسے اور جی. کے پڑھا کہ ہوا تھا ایک دفعہ بیان کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور دور فاروقی دور صدیقی میں دور فاروقی میں لوگ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی نظریں سیدے کی جگہ سے بالکل نہیں اٹھتی اور دور عثمانی میں جب ساب اکرام کی تعداد کم ہوئی اور باقی لوگ آئے تو ان کی نظریں اٹھ کر آگے تک جانے لگی اور دیوار تک جانے لگیں اللہ کا تبارہ جو دبدبہ اور روک کفار فار قائم کیا تو اس میں کمی آ گئی کی سرحد پر بارہ خاندان آباد تھے چوکی تھی اس میں بارہ خاندان آباد تھے میں سے کوئی یاد نہیں بارہ خاندانوں کے پندرہ بیس آدمی اختیار لے کھڑے ہوتے ہوں گے سرحد پر نای? ان میں اڑی فادر کا سے کافی تھے دور عثمانی میں سر ہوا ہے کہ مقامی لوگوں نے کہا کہ بارہ تو گارے اور پندرہ بیس آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں نکھا <تصفح> ہو تو اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ مرتے نہیں ہیں مر جائیں پھر زندہ ہو جاتے ہیں ایسا کیا کہ تجربے کے آدمی کو پکڑا اس کو دبا کیا اور تین دن اس کو رکھا کہ زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دیکھا کہ آدمی زندہ نہیں ہوا وہ ہم تو تھوڑی رہے تھے ان نے حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا پھر اس کے بعد بارہ خاندانوں کا پورا لشکر رکھنا پڑا سرات اور ان سراد آواز آئی تو سے شہید ہو رہے تھے آل سلمان یہ آل سلمان تھے لے کا نام آل سلمان تھا کہ آل سلمان صبر کرو تو بھاری وادگار جنت ہے لیکن وہ دبدبہ جو تھا وہ اب نہیں ہوگا سامان کتنے ساتھ آتے ہیں مجھے یاد ہے کہ کنوکیشن ہال میں جلسہ ہو رہا تھا آشم خان وائس چانسلر تھا اور حضرت مولانا صاحب اس جلسے میں جیان فرما رہے تھے اور اخباری نمائندے پہلی دفعہ میں نے دیکھے حضرت مولانا صاحب کی تصویر اتارنے کے لیے آ گیا ہے. تو تم نے ایسے آ تھا کہ کیا آپ نے اور آشم خان کھڑا ہوا اور اس نے ان کو ڈانٹا اخباری نمائندے کو اور شخص کی تصویر نہیں یہ ایک معاشرے میں ہم اس پر میں رہے کہ نے اس کے صورت والے رہے کہ میں تو نہیں نکال رہا یہ کو نکال رہا جبکہ ساگے بڑھ کر اس تکوا کرتے اب ڈاکٹر شاگر صاحب شکایت اگر کرتا ہے نا جگہ جگہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی بے بھی نہیں کر لیتے میں نے کہا بس کو میں کہوں کہ چالیو تمہاری پولیس بھی ہوتے مگر سر پر ٹاپ بھی دکھ تو یہ ختم ہو جائے گی وہ تو روب اس کا ہوتا ہے پورے سمجھ کا روب ہوتا ہے تو وہ دیکھا کہ بس بس ماننی سکے گلے کیا معیار ہوتا ہے اس پر جب ہوتے ہیں تو اللہ تبارک ہوتا ہے ان کے بقدر ان پر حکام لاتا ہے اور اس کے نتیجے میں حالات ہوتے ہیں لہذا میں تو اس نے جمعہ کے بیان میں کہا تھا بلکہ میں نے معلومات کی تھی کہ اس وقت اکبر نے جنہیں لائی نافذ کیا ہے اور جانگیر نے فروسی کی فکر کو آگے بڑھایا ہے بلکہ جانگیر نے فراغ ہے بڑھ کر اکبر نے وہ ضرورت نہیں کی تھی لیکن جانگیر نے شیخ احمد سلیمیر اللہ علیہ کو گوالیار جیل میں ڈالا ہے اکبر گزارا کرتا رہا ہے کیونکہ سلیم جی شیر رحمۃ اللہ علیہ کے باقاعدہ مرید تو نہیں تھا عرادت میں تھا ان کے ڈرتا تھا لوگوں سے تھا واجونی کو لطیف کے طور پر ملنے کے لیے آیا تھا اس نے کہا کہ اس کے اس کی چودہ, چودہ شادیاں تھیں کتنی شادیاں تھیں تو اس کے زمانے کے اس کو ایسے موضوع ٹکرے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہ کہ مسنا کرو شادیاں دو دو اور سلاسہ تین دن اور, او اور چار چار دو دو کتنی گئی تین دن کتنے چھ اور اور ہو گئی کر سکتا ہے ہےٹھارہ شادی کر سکتا ہے ماشاء اللہ یہ مولوی ادھر بار میں رکھنے کے قابل ابل کے ابل فضل فیضی دونوں یہ باپ کا کیا نام تھا اس کے بیٹے جی مبارک خانی موبائل سنا کوئی نیک عالم تھا اب الفضل فیضی جو تھے یہ دونوں ہو گئے رسم خیال مولوی آگے آگے وہ نے سارا دن لائی بنا کر اس کو دے دیا شیخ احمد سرویر احمد اللہ علیہ کے خلاف کام کیا ہے کیا ہے کیا ہے تو اس نے اس کو جاگیر محفوظ ہے تو ہاتھ ڈالا ہے کیونکہ لڑکا تھا اس نے ہاتھ ڈالا ہے تو اس نے بلایا شیخ ہے سرویر احمد اللہ علیہ کو دربار میں اور دربار میں کہا ہے کہ درباری قانون کے مطابق سجدہ کرو ان نے سجدہ نہیں کیا ہے اس کو ڈانٹ ٹپٹ کی ایسا ہے کہ بات سنائی ہے کہ جیل میں ڈال دیا اب ان کا اتنا کام ہوا ہوا تھا کہ اس کے بڑے بڑے گورنر بڑے بڑے جرمین بڑے بڑے آدمی تو बड़े ایس کی حکومت کے بڑے بڑے, بڑے بھی اہلکار ان کے مرید تھے محبد خان جو گورنر تھا محبد خان کی گورنری لاہور سے لے کر وہ ریاست فرغانہ تک تھی اس میں پنجاب بہار سے اس طرف پڑا ہاں جی اور یہ پورا سبھا سراد کشمیر بھی اس کے ساتھ تھا عملداری میں کشمیر میں وہ مغلوں کے دور میں سبھسرد کے ساتھ رہا اور آگے جا کر فرغانہ ان کی پوری ریاست تھی آبائی ان کی طرف فرغانہ کی آگے فرغانہ جو ہے کہ افغانستان سے آگے گزر کر یہ جو ترکستان کا علاقہ بنتا ہے اس میں ہے کے دیشی ریاستیں ہیں اس میں کوئی ریاست فرغانہ اتنی بڑی اس کی گرمٹی سے تو اس نے باقاعدہ بغاوت کر کے گرفتار کیا اس کو ہماری معلومات ہوئی اسے گرفتار کرنے کی اجازت مانگی اس نے گرفتار کیا ہے اور معذور کر دیا اس کو پھر اس میں شیخ احمد حرمیر احمد اللہ علیہ سے سفارش کروا کے اپنے کو اس کے خلاف لوگ گئے ہیں ان کے پاس انہوں نے اس کے حالات کروائے اپنے آپ کو اس سے بڑا متاثر ہوا ہے پھر جب کشمیر میں گیا تو خطرہ تو اس خطر لوگ اور اس نے پھلا کر جیل سے نکالے ہیں مریض ہوئے ہیں ان کا اس میں پہلے امال گرتے ہیں ہم امال کی سطح گرتی ہے پھر جو ہے اس کا نتیجے یہ کبھی نہیں ہوتا حالات بدل اس سے ہیں پیسہ آتا ہے لوگ دن کا کام کرتے ہیں حکومت آتی ہے لوگ دن کا کام کر سکتے ہیں لیکن پیسے کا محتاج ہے حکومت کا محتاج ایسی بات نہیں ہے پہلے دن کا کام شروع کرتا ہے انسان اللہ تبارک والا جتنا کو ضرورت ہوتی ہے اتنا اس کو پیسہ بعد میں آتا پہلے کام شروع کرنا ہے بعد میں کام شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ حکومت قدم حکومت خاطر مصول توڑے اور وہ آٹھا جائے میں کھائیں پھر ہم اس گے ایسا نہیں ہوتا ہے شریر پر جمنا ہوتا ہے, پر جمن ہوتا ہے. ہوتا اس کو مزدو سے ترتیب ایسی ہے اس ترتیب پر چڑھتی ہوئے آگے چلنا ہوگا سیاسی لمحہ معیار تو بہت پہلے بچ چکا تھا ہم جتنے بزرگوں کے ہمارے بزرگ جتنے رہ سکتے پیچھے ہٹ گئے تو اس میں اللہ تبارہ کا سال جتنا آدمی آدمی سوچے نہ زندگی بھرنے سانی کرے وہ گناہ آدمی کا کوئی فائدہ نقصان دنیا آخر کے لحاظ سے نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں چھوڑنے کا کو کوئی نقصان نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے نہ آخر کے لحاظ ہم خام کو چمٹیں اب وہ آج نہیں آیا مسودرمان نہیں آیا مسودرمان کی شادی میں ہم گئے نا تو اس میں جو ان کا جو میوزک بج رہا تھا اتنا مزہ تھا اسے ٹینے پتھر ڈالر کھڑکا رہے ہو اب بھائی اس کا آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کو اگر آپ چھوڑ دیں آپ کو دنیا کا کیا نقصان یا آخر کیا نقصان مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہمارے گاؤں میں شادی ہوتی تھی اس میں بڑی خانی اس پر ثابت ہوتی تھی کہ اس کی کے یہاں اریا کتنے دنداچی تو مجھے یاد ہے اے خان کی بیٹے کی شادی تو اس میں سات دن راشی تھی تو اس کے مقابلے میں دوسرے کی جو تھی اس کی شادی تھی تو انہوں نے پھر خاص آٹھ دن بچوئیں گے اور وہ آئی ہوئی ان کے لیے گھر گھروں کی جگہ انہوں نے خالی کیے ہوئے ان کو رہنے کی جگہ دی ہوئی اور ساری ان کے لیے کام کیے ہوئے تو ہم چھوٹے بچے تھے ہم تو جا نہیں سکتے تماشے کے لیے گھروں کے چھتوں پر چڑھ کر گئے ہیں تو آخری گھر پر پہنچے اس کی چھت سے ہم دیکھ رہے تھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اور تو ناچ کر کیا کر رہی ہیں اور تمہیں کیا گانے بجانے کر رہی ہیں کیسے دیکھنے کے لیے گئے تو مقابلہ تھا اس کو لوگ اعزاز سمجھتے اور اس, کے اس کے دیکھا دیکھی پر عام لوگ بھی جو ہوتے تھے تو وہ بھی جتنا کر سکتے تھے ساتھ دن نہیں کر سکتے ایک دن وہ بھی برکت حاصل کرتے تھے تو ایک سید خاندان تھا ان کی شادی تھی ہمارے جو گاؤں کے مقامی جو علمات ہیں تو وہ بے چارے کمپرومائز کیے ہوئے تھے چلیے جی؟ خبر آئیے گا ایک کاری صاحب آ گئے ہمارے مدرسے کا اس کو یہاں یہ تازے اس سے لے کر گئے وہ پڑا ہوا بڑے کافی بزرگوں کے ساتھ رہا ہوا تھا وہ مشجر سے نکلے تو ہماری مسجد کے پاس ایک میدان تھا بڑا اس میں کچھ لوگ بجلی کے بندوبست کر رہے ہیں کچھ کو صفائی کر رہے ہیں تو اس نے کہا کیا بات ہے یہاں رات کو رنیاں ناچیں گی فلانے کے بیٹے کی شادی اچھا رنیاں ناچیں گی مسجد کے پاس یہ کیسے ہو سکتا اس نے کہا میں جلسہ کرتا ہوں تو جو لوگ تھے یعنی گاؤں میں اچھے لوگ بھی تھے وہ سارے منظم ہوئے جمع ہوئے اس کے پاس آگے کے شاگرد تھے مدرسے کے ہم اس کے ساتھ ہوئے تو سب سے پہلے اس نے ایک بڑا میز رکھا اس کے اوپر ایک کرسی رکھی وہ مجھے چڑھایا اس کے اوپر جو آنکھ کھڑا ہوئی مار. <laughs> کا تلاوت کروی ہاں بچوں کو کیا بتا ہم پر پتھرا بھی ہوگا مار اس بچوں کا جو ہے میں نے تلاوت کی یہ شادی یہ شادی تھا سارا یہ سادہ یاد ہے نا لپیسے تو اس میں وہ دیکھنے کے لیے وہ چھوٹے بچے بھی تھے وہ خوش تھے کہ تماشے ہم بھی دیکھیں گے تو اس کو قاری صاحب نے ایسا کیا سیکھنا اتنا ہنگامہ کیا تو اس میں ہمارے گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا تھا میرے ہاں جی خراب وہ تھا وہ بڑا مجاج آدمی وہ دن آج دن بعض ایک آدمی نے گھر لوگوں کو اندازہ ہو گیا نا کہ ایسی تو اس مسئلہ ہوتا ہے کہ اہل علم جب کمزوری کا اظہار کرتے ہیں اور نہیں بولتے ہیں اور جتنا کر سکتے اتنا بھی نہیں کرتے ہیں تو لوگوں کو پھر ضرورت ہوتی ہے میرا مودی سے جو محمد چھوڑ کر آیا تھا نا حالانکہ اتنی اس کی امامت تھی کہ اس کو بیس کنال پچیس کنال زمین ملی ہوئی تھی چوبیس کنال زمین اس کی آمدنی تھی اور کافی آمدنی تھی اسمت سے تو آیاں اور اللہ کو بخشے بڑی غلط کیا کرتا تھا کہ تو میں نے کہا کے بندے تو پہلے بتایا ہوتا ہم آپ کا کے پاس آ کر ایک مہینہ دو مہینے ہم کام کرتے اور آپ کا کرتے کچھ دیر میں چڑھاتے ہیں لوگوں جی کو جمع کرتے تو اللہ کرتا کہ نکال بدل جاتا تھا پہلے نہیں بتایا تھا میں اس وقت بتایا جب اب تک کر کے چھوڑ کر آ گئے میں مجھے کہا کہ تو اس میں نے چھوڑا ایک جگہ میں نے محمد چھوڑی تھی تو مجھے اسی دن گھر سے نکالا تھا تو میں سڑک کے کنارے اپنا سامان وغیرہ رکھ کر بچوں کو بٹھا کر بیٹھا ہوا تھا جو لوگ آتے میں کہ بولی صاحب کیا بات ہے تو میں کہتا مجھے گاؤں والے نے نکالا جگہ نشانے پر اور میں رہنے کی جگہ ہے بس میں یہیں پر ہوں گا شام تک اللہ نے میری گا بھی دی سارے چیزوں کو بندے بس کی. اس میں ہمارے ایک آدمی کے ذمہ اس کی اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنے ہماری اتنی حیثیت ہے ہم زمان سے بول سکتے ہیں اس کے خلاف دعا کر سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو ہمارا ایک ڈاکٹر خاص ہے تو سیکولر ہے تو وہ آج کہہ رہا تھا ایک بل بھی کیا لگے, لگے, لگے ہوئے ہیں خیر میں نے کہا آگے بڑھے کہ میں نے کہا کہ داغ پیچا کھڑے ہو فرم چوری دیں خبر طلاق چوری دی تو ایک دم وہ پت... ہو گیا الرٹ ہو گیا دوسرے ملان تھا وہ ہندوستان کے فسادات سے کھڑی ہوئے تو پھر اس کا میں نے کہا کہ ایک آدمی سے پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ پاکستانی فوج اک ہے کہ وہ جائدین اک پڑھے میں نے کہا چونکہ کیسے معلوم ہے خود پتا ہے کس لائش سے بجبو آتی ہے کیسے بشبو آتی ہے پتا درد ہے کہ کہا کہ بلکہ میں نے خود بھی شہید کی لاش سے کچھ گھسوں گی میں نے خود خود ہاک میں ہاتھ کا پتہ چلنے میں تو بہت مشکلات ہوتی ہیں ابھی مابیہ اللہ علیہ وسلم اب کتنے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی ہیں سالے ہیں آپ کے لیکن شاید عثمان کے معاملے میں ان کے لوگوں کو ان کو پتہ نہیں چل سکا اور کے خلاف لڑے بلکہ بار بن یاسر شہید جب ہوئے ہیں نا تو ان کا شاید سر کاٹا جس آدمی نے سر کاٹا یا نہیں کاٹا ہے اس نے جا کر کہا ہے دو تین آدمی گئے ہیں تو آگے ہے اس نے ہے کہ میں نے قتل کیا ہے دوسرے, کہ دوسرے نے کہا کہ میں نے قتل کیا دو تین آدمی کو لڑائی ہوئی تو اس میں عبداللہ عبد اللہ بن پاس بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہ اس میں تھے امیر محاور کے ساتھ تھے تو وہ نہیں بول رہے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ تو نہیں بولتا ہے میں کہا میں کیا بولوں کہ ان میں سے کون اپنے لیے جنم کا کر رہا ہے <laughs> جنم کا مصیبت کا ایسا کچھ کہا کہ کون اس میں اپنے لیے کر رہا ہے سم نے کہا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ باغیوں میں گراس کو قتل کرے گا باغی شہید کریں تابیلی اس اس اس تعبیل تشریح کرتے ہوئے محبوب نے کہا کہ تو اس کو تو نہیں اس کو نکال کر لائے ہیں لڑنے کے لیے یہ نہیں انہوں نے پڑھا اس کو تو. تو اس پر انہوں نے دلائل نہیں دی وہ خاموش ہو گئے ان کی جب شہادت ہوئی پھر جو ہے تو اور باتیں سامنے آتی گئی آتی آخر میں واضح ہو گیا ان کو ہم نہیں آخر میں ہوا تو رنجش اتنی ہو گئی تھی کہ حکومت کٹھی رکھ نہیں سکتے تھے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے اور ہم مل ہی رہیں گے تو ہم کہ تمہارے ساتھ چھڑتے نہیں اگر ہمان سے رہتے ہو ہماری خلافت میں آپ رہے ہیں ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں میرے کو کر دیا ہمارے جو اختلافات سارے وہ درست اور اپنی جگہ پر طے ہو گئے اور ہمارے ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے جیسے ہم ایسے یہ ہیں لہٰذا ہم اپنے لوگوں کہتے ہیں کہ ساتھ کوئی, کوئی جھگڑا کوئی مخالفت یہ نہ کرے اپنی جگہ پر آ کر مطمئن ہو گئے آپس میں سلح کر لی اپنے باتوں کو طے کر لیا تب ہم کون ہیں اس میں ان کے جھگڑے کو کھینچیں اور اس میں اس کو زیادہ بڑھائیں تو وہ فریقین خود تھے انہوں نے اپنے اپواد کو طے کر لیا سلاح کر لیا تو طے ہو گئی ہم نہیں پہنچتا اس میں ہم دے تو اس میں کہتے ہیں کہ پہلے جو دو خلفا ہیں انہوں نے کوئی پوسٹ اپنی برادری اپنے رشتے داروں میں سے کسی کو نہیں دی اور سب سے کم تنخواہ آپ نے رکھی ہے سب سے مشکل حالات خود گزارے تو اس لیے کے خلاف کوئی خلاف نہیں ہو سکا اس زدن، زدن نے یہ کہا بھی کہ آپ اس طرز کو چھوڑ کر پہلے دو کے طرز کا اختیار کرے انہوں نے کہا کیا میرا یہ طرز ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ٹھیک تو ہے یہ شریف کے دودھ میں ہی ہے اب نوگر جو اہل ہے سمجھدار آدمی ان کو پوسٹر دینا گورنمنگ کو دینا گنجائش اس کی ہے لیکن لوگوں میں ناراضگی پھیلی ہے اسی وجہ سے پھیلی ہے تو لہذا آپ جو ہے تو اپنے دروازہ درواز سے دربار اٹھا دیں اور آپ جو ہے تو اس پر اپنی اس پالیسی کو بدل دیں آپ ان کی ترتیب پاکستان سے مذاکرات کیے کیے, کیے, کیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا لوگوں کو بس میں جمع کیا اور دھیان کیا خود بھی روئے لوگ بھی روئے نے کہا میں اسی طرف پر آ جاؤں گا اس پر میں پہلے تھا اور گھر پر آئے دربان کو اٹھا دیا تو لوگوں نے ہجوم کر دیا اندر آنے کو آئے تو مربان بن حکم آیا اس میں چیف سکتی تھا چیف سیکرٹری بھی تھا تو اس نے اگر کہا کہ مجھے بولنے کی ضرورت ہے بولے کہا کہ وہ ٹھیک ہے باتیں کی ساری ٹھیک ہیں لیکن آپ زوم کر کے آ رہے ہیں تو اس میں تو خارجی لوگ ہیں تو, تو آپ کو کس کر دیں گے ان کا کون ذمہ بار ہو تو لہذا ہی اس بات کو ہم نہیں مانتے کہ دربان ربان آپ کا کھڑا نہ کریں اور آپ کو جو ہے تو پہلے خلفاء کی طرح زندگی پر آئے وہ ممکن نہیں ہے تو وہ جب بول کر چپ ہوئے تو ان کی جو بی, بی سی مائلہ رضی اللہ کم پھر انہوں نے کہا کہ امیر المہمین مجھے بولنے کی اجازت ہے کہ میں چھپر کہ بولے آپ کو بولنا چاہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں تو یہ چونکہ ایک کے بہت بڑے سردار بہت بڑے اس کی بیٹی تھیں جیسے جس میں خالد نے جی بہت سخت جمع ہوئی ہے اس فتح کیا ہے قالم اس کے بادشاہ کی بیٹی تھیں اس کے خاندان کی تھی تو لہٰذا نمور کو سمجھنے والی انہوں نے کہا امیر کہ المہن میرا دل تو چاہتا ہے کہ علی جو بات کہہ کر گئے اس کو مانا جائے حمی لوکیشن میں میں میں میں میں میں میں میں کا کیا حالات ہیں تو سر بڑی مذاکرات پھر میں نہیں آؤں گا میں کہا جمل کہ الم وہ جو بات کہہ کر گیا ہے صحیح بات کہہ کر گیا ہے اور وہ پھر نہیں آئے گا تو اس لیے آپ اس بات کو مان لیں لیکن بعد میں جو بات ہوئی تو اس میں تیرنا ہو کی بات اسی پالیسی کو خاندان نے جاری رکھا اور ان کی مجبوریاں ضرور تھیں واقعی الخی نے شہید تفر کیا عثمان اللہ اور آخر وہی چلی حالات وہی ہی تو اس کا یہ لگا قدم, قدم ہوتے تھے ایک دفعہ احمدات نے مجھے کہا کہ میرا بھائی جماعت لے کر آئے اس کے بھائی نے رائے وہ ان کو ٹاپ کیا نا تین سو تو لباخ دو ہزار دیس روزہ ٹاپ کیا تو اس کو ایک سال لگوا رہے تھے اس کی یہاں پر آئی اس کی جماعت آئی ہوئی ہے تو خیر ملنے کے لیے بھی آیا گھر پر ہمارے آیا اس کی نصبت کے لیے ہم گئے تو انہوں نے کیا ہوا تھا کہ یہ آئے گا تو بیان سے کروائیں گے کچھ حالات بھی سک گاڑی چلنے کے رش کے حالات بھی سکے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بیان کروں تو اب ایسے آ رہے پہنچے جس کا بیاد ہو رہا تھا تو جیسے کہ مطلب ہے کہ پورا فکری بیان تبدیل والا ہوتا ہے اس یہ کا لگا سارے اعمال مراد ہیں اور جو ہے تو, او... تو کوئی تشریح کرے تھے کبھی کسی تبدیلی جو تقریب کرنے والے علامات کبھی اس کا حوالہ دے کر بھی چوٹا لیں جس طرح کی, سیودی کی کتاب ہوتی ہے اس طرح تو اس نے کہا کہ خلافت اس کو کہتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور کی حکومت ہو اور خلافت اس کو کہتے سے مان رہا ہوں تبد اللہ نے مارا کہ واقعہ بیان کے درخت دینے کے لیے آئے تو اتنے لوگ تھے کہ انہوں نے شیر ماری یار ہمارا اللہ کہنے پر اتنا نعرہ بلند ہوا کہ کیا شیر کو خیال ہوا کہ میرے خلاف بغاوت ہوگی میں جب بیان کر تو بیان کے بخود خلافت راستہ کیا فقط وہ آدمی کا خلیفہ بننا لوگوں کے تائید سے ہوا وہ رائے سے ہوگا وہ بیت مومن بیٹے خصوصی ہوئی ہوئی ہو اور اس کی خود مسالے متقی آدمی ہو اور اس کی شریعت نافذ ہو بہت تین شرائط دلوں سے لوگ ماننے رہے یہ نہیں اس میں آسمان اور دلّی میں جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آئے ہیں تو خارجیوں نے آگے آ کر کہا خارجی نے آگے بڑھ کر کہا ہے اور ناصل ناصل نا ایک لفظ آرمی کا جو کہ بیوقوف آدمیوں کو پکارا جاتا ہے تو اس زمانے میں کوئی آدمی تھا بھی ایسا کہ بہت لمبی اس کی ڈاڑی سر چھوٹا تھا تو اس کو ناسل کہتے بھی تھے ناسل کے بانا گھر بھی میں ہے یہ ناسل تو انہوں نے کہا میں ناسل نہیں ہوں میں بیٹھے لیے تھے جب میرے آگے بڑھا او no. uh <Monkey> uh. اور اس نے آسا جو کھینچ کر اور کھینچ کر کے ان کو کھینچ کر ایسے نیچے گرا اوراسی سال تھی تو اس وجہ سے ہم نے جوتے اٹھایا کتابیں تو لہذا یہ کر ملاقات کر کرے اپنے لمبا کے اور ان سے مانگے آپ وہ اللہ کی فیان کے فان کے تھانویت کا علمی اور عملی اور تصور کی ترتیب اتنی پختہ ہے کیا میں کسی کو ضرورت نہیں پڑتی یہ مدارس میں شب العدیسوں کے پاس جانا ہوتا ہے ہمیں اللہ کے فضل سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس تصور کے سمجھنے میں ہمیں ان کے محتاج ہیں اللہ کے سامنے قبولیت کا دعویٰ نہیں ہے قبولیت تو خاتمہ ایمان پر رہا قبولیت کا دعویٰ نہیں ہے کا یہ ہوتا ہے کہ اس مضمون کو سمجھنے میں سے ہمیں محتاجی نہیں تو میں نے مرکز والوں کو میں نے کہا کہ ہم تبدیلی کے کام میں آپ کے پاس آتے ہیں وہ فرضی تعلیم ہمیں علم و عمل کے لحاظ سے اور علم و تقویٰ کے لحاظ سے اور یہ اصلاح باطن کے لحاظ سے ہمیں معلومات میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں سے ہماری معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا ہم اس کام کو کرنے کے لیے آتے ہیں برکات حاصل کرنے کے لیے آتے نے بات نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی اسی رہنمائی کی ضرورت پڑ رہی ہو سلسلے میں یا معلومات میں اس میں اس کے لیے ہم آباد کرتے ہیں <تصفح> وہ اب کوئی جی, تعلق نہیں جو بنیادی بات غلط کرنی تھی وہ اس میں ہے کہ جگہ جگہ فضا بنائیں ٹھیک جی, ہے نا کیونکہ اس پر پرویز مشرف پر غلط فہمی ہو گئی ہے کتاب لکھنے پر وہ کتاب دکھی ہے اس سے زدہ یو کی کتاب دکھی تھی پھر بیچارے غلط فہمی ہو گئی ہے اس نے کچھ لڑکوں مڑکوں کے طریقے کے بعد کام کر لیا ہے اس میں بڑا مقبول لیڈر مقبول لیڈر نہیں ہے قتل مقبول لیڈر نہیں ہے تو فوج کے زور سے اکیلی جان ہے اور جس وقت یہ علادہ ہوا ہے فوج سے اصر خان تو اس کے بعد بیچارے کے چالیس سال سیاست میں ہو گئے لیکن ایک پوسٹ نہیں جیت سکا اور عمران خان کتنا مقبول کرکٹ تھا ایک پوسٹ نہیں جی سکا تاہل دین کے نعرے لگائے, سادین نعرے لگائے بچارے میں ایکٹروں کو لایا سالگرہ منائی کے کٹوائے بےچارے نے اور افغانستان کے قتلوں کے بارے میں مباریوں کی تائید کی پر مشرف کی بےچارے نے لیکن یہ کہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مقبولیت آ رہی دو چار آدمی اس میں ہاتھ لیں آج ہاتھ چیبنے ٹالنی کہہ کہ میں مقبول ہوں اس لیے ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ یہ عوام الناس کی جو اعتقاد ہوتا ہے اس کو کبھی اگر مقبولیت کی لامت نہ سمجھا کرو نہ لا کے حضور اور نہ عوام بلکہ موضوع سے بولے صاحب کو جیسے ایسے وہ کہا کرتا تھا عربی کا محاورہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو عوام کا اعتقاد ہے نا کہ گدھے یا گھوڑے کے پیشاب کے آلے کی طرح ہے جی. کبھی تو لمبا ہو سے ہوتا ہے کبھی ہوتا ہی نہیں جی. کبھی ہوتا ہی نہیں تو عوام کا یہ حال ہوتا ہے کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ گزرے ہیں نا بڑی ضرور کی عبادت کرتے تھے اور بڑے اللہ کا تعلق والے تھے کسی عورت کا ہرانی بچا پیدا ہوا تو اس نے لا کر ان کے عبادت خانے کے پاس چھوڑ دی اب لوگ آئے نے کہا کہ ہو ہو اس جریج کو دیکھو یہ بات نہیں کر رہا ہے یہ پاس بچا پڑا ہوا ہے اس نے کیا کیا, کیا ہے آیا اس کا بالخانہ گرایا اس کو باہر نکالا اور سیٹا اور بےزی کی تو اس نکاح کا بات کیا ہوئی ہے اس نکاح کے ہمیں بچا جائے تو بالخانہ بار کے پاس پڑا ہوا ہے اتنا عوام کے اتنا شور بھی نہیں ہوتا کہ تحقیق بھی کوئی چیز ہے اس <laughs> کہ جس بات کو عوام کر رہے ہو نا تو اس میں جب تک تحقیق نہ کر لے کبھی نہ پڑا کریں بچہ کہاں ہے کہ بچہ یہ ہے بچہ جب رکھا ایک دن کا بچہ بچہ کا ہے تو بچہ بولو اس نے کہا سا ہے بول بکر نے. عورت بھی پکڑی گئی تھی نا عورت پکڑی گئی تو عورت کو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا کہ جو جو بزرگ ہے <تصح> تو اس کی چھوڑ دے گئے تو بزرگ کی بٹائی لوگ کی خوبیت پر ایسے تو اسے پوچھا کہا کہ <laughs> سونے کے بعد کھانا بنائے گی اور اللہ کے واسطے اور جو مردی کا جھوپڑا پہلا تھا اس کو بنا کر مجھے دے دیں اور بزرگ کہتے ہیں کبھی متن ہوا کرا لوگوں کی تعیف ہے لوگوں کے ماننے سے معام اللہ کے صاحب ہے کیا پتا ہے کہ نہیں ہے بفرت ہے کہ نہیں تو لہذا لرزاں رہنا چاہیے خبر کہ اڑا کے ہی منگا اڑا کیوں خبر ہے کہ